اونچی فضیلت والے دس دن اللہ تعالیٰ نے ذو الحجہ کے پہلے دس دنوں کو بڑی اونچی فضیلت عطا فرمائی ہے مگر افسوس کہ اکثر مسلمانوں کو ان فضائل کا علم نہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنوں میں یہ بات چلتی تھی کہ عشرہ ذو الحجہ کا ہر دن فضیلت میں ہزار دنوں کے برابر ہے اور عرفہ یعنی نو الحجہ کا دن دس ہزار دنوں کے برابر ہے مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عشرہ کے فضائل پر عادیث جمع کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ دس دن رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہیں مطلب یہ کہ ان دس دنوں میں نیک اعمال کی قیمت اور وزن بہت بڑھ جاتا ہے چنانچہ ہمارے اصلاف ان دنوں میں حج جہاد روزہ قربانی صدقہ اور دیگر عبادت میں عبادات میں بہت محنت فرماتے تھے تاکہ نامہ اعمال خوب وزنی ہو جائے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اندر اور امت میں ان مبارک ایام کی فضیلت کا شعور پیدا کریں ان دنوں کو پانے اور کمانے کی ترتیب بنائیں اپنے گھر والوں اور بچوں کو اس اشرا کے فضائل اس طرح بتائیں کہ ان کے دل میں اتر جائیں